جی کیا حال چال ہیں خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں بھائی اوکے جی رول نمبر پندرہ کیا حال ہیں آپ کے आप सुनाएं شکر میں بھی ٹھیک ٹھاک جی حضرت بالکل ٹھیک ٹھاک حضرت وسیم صاحب خیریت ہو گئی مطلب جائیں سب آج, آج کون سی کلاس ہے آج اتری کا المن الحمد اللہ الحمد اللہ گیارہ سفر جی ہے پہنچ گئے آپ لوگ سبق تک تو چلیے جی. ہاں کسی کے پاس مختلف ہو سکتا ہے جی آپ کے پاس کون سی مطلب کی کتاب ہے جی جناب اچھا جی منصرف غیر منصرف اس میں مورب کی دو قسمیں ہیں منصرف غیر منصرف مورب وہ اسم ہوتا ہے کہ جس پر اعراب جاری ہوتا ہے یعنی جس پر فتحہ زماں کسرہ یہ اعراب جاری ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہوتا ہے مورب مبنی وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ یکساں رہتا ہے کی حالت میں رہتا ہے خیر تو اس میں مرب کی جس پر اعراب جاری ہوتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں منصرف غیر منصرف منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب منا صرف میں سے کوئی سبب نہ ہو اور اس پر تینوں حرکتیں اور تنوین آتی ہو جیسے زعی منصرف وہ ہے کہ جس میں اسباب صرف میں سے کوئی بھی سبب نہ ہو اسباب منا صرف کیا ہیں وہ آپ کو چند ہی سطروں بعد آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے اسبابِ منا صرف تو اس میں سے اگر کوئی بھی سبب نہ ہو اور اس پر تینوں حرکتیں اور, اور تنوین آتی ہو یعنی دو زیر دو زبر دو پیش اور اسی طرح صرف زبر زیر پیش بھی آتے ہوں تو وہ ہوتا ہے منصرف جیسے زیدن اس کو زیدہ بھی پڑھا جا زیدہ بھی آ سکتا زئی بھی آ سکتا ہے زید بھی آ سکتا ہے زن زئی دن سب آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تنوین بھی آ سکتی ہے ذمہ فتحہ کسرہ سب اس پر جاری ہو سکتے ہیں یہ کیوں اس لیے یہ ہے منصرف غیر منصرف وہ ہوتا ہے کہ جس پر تنوین نہ آ سکے اور کثرہ نہ آتا ہو جس پر تنوین اور کچرا نہ آتا ہو فتح بھی آئے گا ذمہ بھی آئے گا لیکن کیا نہیں گا کثرا نہیں آئے گا اور کیا تنوین نہیں آئے گی یہ ہے غیر منصرف اور غیر منصرف ہوگا کیا غیر منصرف اسے کہتے ہیں کہ جس میں اسباب منصرف میں سے دو سبب ہوں یا ایک سبب ایسا ہو کہ جو دو کے قائم مقام ہو تو اسباب منصرف جو آگے آ رہے ہیں ان میں سے اکثر تو یہی ہیں کہ اکیلے اکیلے ہیں لیکن بعض جگہ پر اسباب منصرف ایسے ہیں کہ جو بالکل کیا ہیں دو کے قائم مقام ہیں ٹھیک ہے سبب تو ایک ہے لیکن وہ کیا ہے دو کے قائم مقام ہے تو آپ نے یہ سمجھا کہ منصرف وہ ہے کہ جس میں اسباب منصرف میں سے کوئی سبب نہ ہو تو اس پر تینوں حرکتیں اور تنوین آتی ہو اور غیر منصرف وہ ہوتا ہے کثرت اور تنوین نہ آتی ہو اور اس پر اس میں اسباب منصرف میں سے کوئی دو سبب پائے جاتے ہوں یا ایک سبب ایسا پایا جاتا ہو کہ جو دو کے قائم مقام ہو اللہ اگر اسباب منع صرف میں سے ایک سبب پایا جاتا ہو لیکن وہ دو کے قائم مقام نہ ہو اسباب منع صرف کا مطلب سبب کا مطلب اسباب آگے آ رہے ہیں نا سبب کی جمع ہے اسباب اسباب منع صرف وہ, وہ کیا ہے ایک سطر تھوڑا سا انتظار کیجئے تھوڑا سا بالکل تھوڑا سا ایک لائن ہے اس کے بعد اسباب آپ کو بتا رہے ہیں تو سبب بھی وہی ہے ٹھیک ہے <laughs> غیر منصرف وہ اسم ہے کہ جس میں میں سے دو سبب ہوں یا ایک سبب ایسا ہو کہ جو دو کے قائم مقام ہوتا ہو ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوگا غیر منصرف ہوگا اور غیر منصرف کی علامت کیا ہے کہ اس پر کثرہ اور تنوین نہیں آتے اب آ جائیں آپ اسباب منا صرف کی طرف تو کہتے ہیں اسباب منا صرف نو ہے نو آٹھ کے بعد نو نائن ٹھیک ہے اسباب منا صرف نو ہے نمبر ایک عدل نمبر دو وصف نمبر تین تانیس نمبر چار معرفہ نمبر پانچ اجما نمبر چھ جمع نمبر سات ترکیب نمبر آٹھ وزن وزن نمبر نو زائدتان ٹھیک ہے یہ ہیں نو اسباب منصرف یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر یہ کسی جملے میں پائی جائیں گی کسی اسم میں پائی جائیں گی وہ اسم کیا بن جائے گا غیر منصرف بن جائے گا جبکہ یہ دو دو پائی جائیں گی تو اگر ایک پائی جائے گی تو منصرف نہیں بنے گا بلکہ بدستور منصرف ہی رہے گا اس پر ذمہ بھی آئے گا کثر بھی, بھی آئے گا اور تنوین بھی آئے گی لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک بھی سب, یعنی دو سبب آ, دو سبب پائے, جائیں, پائے جاتے ہو یا ایک ایسا سبب پایا جاتا ہو کہ جو دو کے قائم مقام ہوتا ہو تو وہ پھر کیا ہو جائے گا وہ غیر منصرف بن جائے گا اسم. اور اس پر تنوین نہیں آئے گی اور نہیں آئے گا ان پر میں آپ کو سے طور پر بتا رہا ہوں عادل جو سب سے پہلے لکھوا ہے اس کو تو آپ چھوڑ دیں ٹھیک ہے اس پر آگے تفصیلی بات ہوگی وصف کوئی بھی وصف ہو ٹھیک ہے اور کیا نام ہے اس کا ہم. ٹھیک ہو گیا تانیس غلامت تانیس ہو منس کی چاہے وہ مانوی ہو یا لفظی ہو جیسے تائ تانی وغیرہ کے اندر اور تانیس سے معلو سمجھ نہیں آئی اور تانیس سے معنوی وہ ہوتی ہے کہ یعنی جو مان مان اب زینب کسی مرد کا نام تو ہوتا نہیں ہے جی تانیس یا تو لفظی ہوگی جیسے تائے تانیس آخر میں یا تقدیرن ہوگی مانن ہوگی جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی بھی کسی بھی عورت کا نام رکھ لیں آپ زینب ہے ماریا ہے حفصہ ہے کچھ بھی ہے عائشہ ہے ٹھیک ہے معرفہ معرفہ یعنی نام ہو کسی کا عالم معرفت ہوتی ہو جس سے عجمہ وہ اسم کہ جو کیا ہو یعنی آ, ہو تو عربی لفظ بن گیا ہو لیکن اصلاً جو کیا ہو وہ اجمی لفظ ہو لیکن عربی زبان میں استعمال ہونے لگا ہو تو اس کو کہہ دیتے ہیں جمع مفرد کی جمع ہو آ جائے گا آ جائے گا میں بتاتا ہوں آپ کو آ جائے گا تھوڑا تھوڑا چلیں گے آج تو انشاءاللہ شاء آ جائے گا سمجھ میں ترکیب ترکیب یعنی مرکب ہو کسی چیز سے جیسے ہم نے کہا تھا نا بال بک کا یہ بال اور بک دونوں سے مرکب ہے بال اور بک دونوں سے مرکب ہے تو مرکب ہونا یہ بھی نہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے وزن فیل کہ فیل کا وزن ہوئی بھی ہو تو اسم لیکن فیل کا وزن پر ہو ٹھیک ہے جیسے احمد احمد اسم ہے نام ہے احمد لیکن یہ فعل کے وزن پر ہے جیسے فتح سے افط و متکلم پڑھتے ہیں افتحو احمد ہے ہی اس کے وزن پر ہے وزن فعل. و نوند نون, نون جیسے کسی بھی اسم کے آخر میں آپ الف اور نون لاتے ہیں جیسے مسلمان ٹھیک ہے مسلمان ٹھیک ہے مسلمان ہے تو اب الف اور نون زائدہ تان لکھا ہے اس لیے کہ الف اور نون آخر میں ہوں لیکن وہ کیا ہوں اصلی حروف نہ ہوں بلکہ کیا ہوں زائد ہوں اچھا جی آپ اسباب صرف کو دیکھیے میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ شاء آپ پریشان نہ ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا یہ آٹھ جو نو اسباب مان صرف ہیں اس کو شعر کے اندر عربی میں بند کیا ہے تاکہ آلوک سمجھ جائیں آخر میں کہا بھی ہے کہ وہ القول قول یہ سمجھنے کے زیادہ لائق ہے اللہ خیر کرے میں غیر منصرف کی فصل آ وقت میں اچھی طرح نہیں آ جائے گی آج سے پہلے کا سبق کوئی ایسا بتائیے جو آپ کو سمجھ نہ آیا ہو ٹھیک ہے تو وہ بتائیں جب تک سمجھ نہیں آئے گا ایک لفظ آگے نہیں پڑھاؤں گا لیکن چونکہ یہ فصل پوری کی پوری ایسی ہے کہ اس میں ہر ایک چیز دوسرے کے ساتھ ملی جڑی ہے ایک چیز ہے وہ بعد میں سمجھ میں آتی ہے پھر بعد والی پہلے ٹھیک ہے تو اس میں کچھ بھی آپ پریشان نہ ہو ان سمجھ میں آئے گی آپ کو بات انشاءاللہ شاء سمجھ میں آ جائے گی پہلے کا انشاءاللہ سمجھ میں آئے تو اس پہ بھی اس سے اس وقت تک آگے نہیں جائیں گے جب تک اچھے طریقے سے سمجھ نہیں آجائے گا تو میں آگے آ چل اسی لیے رہا ہوں میری سپیٹ تیز نہیں ہے لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ چیز جو بعد میں آ رہی ہے کہ وہ آپ کو پہلے والی بات مزید سمجھا رہی ہے آپ دیکھیں ذرا اسی بات میں دیکھیں شروع میں آپ کو یہ فصل کے اندر آپ اپنی کتابوں میں دیکھیے شروع میں کہہ رہے ہیں کہ میں جس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی سبب نہ ہو سب سے پہلے بندہ سوچتا ہے یار کہ یہ کیا ہے اسباب منہ صرف کیا چیز ہے پہلے یہی سوچے گا نا اسباب من صرف ہے یہ کیا چیز ہے؟ تو وہ دیکھیں تین چار لائنوں کے بعد جا کر آپ کو بتا دیں کہ اسباب من نو ہیں ٹھیک ہے پھر آگے چل کر اب ہمیں کیا پتا کہ یار اسباب من صرف کیا ہیں یہ کیا ہوتا ہے کہ لکھ دیے کہ عدل وصف تانی اس معرف عجما یہ کیا چیز ہے اب اس کو اس کے بعد تھوڑا سا آگے چل لکھیں آگے لکھا ہوا عدل عدل کی پھر دھوکے عدل تحقیقی عدل تقدیری آگے چل کر آپ کو فائدے کے تحت بتاتے ہیں ہجمہ وہ اس میں جو عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں یعنی ہر ایک چیز بتا رہے ہیں لیکن تھوڑا میں ترتیب تھوڑی سی ہے کہ جو بالکل یعنی سمجھنے کے وہ ہو لائق ہو تو میں آپ کو اس لیے تھوڑا سا وہ کر رہا ہوں کہ اندازے سے سمجھا رہا ہوں تو انشاءاللہ شاء آپ سمجھ جائیں گے آئی تو کل مستقل پڑھیں گے لیکن سمجھائیں گے ضرور ٹھیک ہے پریشان نہیں ہونا ہم لوگ بھی ایسی دنیا میں نہیں آئیں گے کہ دنیا میں ایسے نہیں آئے گے کہ یار ہم سمجھ کیا آئے پہلے سے م... پہلے بتا رہا ہوں پھر مشکل ہو جائے گا آپ کہیں گے کہ یہ کیا چیز ہے عادل میں سر سری سرسری طور پہ آپ کو بتا دیتا ہوں بتا بھی دیا میں نے کہ عدل ویسے کہتے ہیں پھر جانے کو ٹھیک ہے جیسے کو میں ویسے سمجھا دوں گا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے چلیں آپ دیکھیں ذرا ایک ہوتا ہے لفظ منصرف ایک ہوتا ہے لفظ غیر منصرف منصرف اور غیر منصرف میں فرق سمجھیے کہ منصرف کس کو کہتے ہیں غیر منصرف کس کو کہتے ہیں منصرف وہ اسم ہوتا ہے کہ جس پر ہر قسم کی حرکت آ سکے کثرہ بھی آئے ضمہ بھی آئے فتحہ بھی آئے تنوین بھی آئے الفلام بھی آئے کچھ بھی آئے وہ کیا ہوگا منصرف ہوگا اس پر ہر قسم کی حرکت آ سکے تو اس کو کیا کہتے ہیں منصرف غیر منصرف ایسا اسم ہوگا کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آئے گی کبھی بھی اگر اس سے پہلے حرف جار آ جائے جر دینے والا کسرہ دینے والا حرف آ جائے تب بھی اس پر کسرہ نہیں آئے گا اس پر فتح آئے گا کیونکہ وہ غیر منصرف ہے غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا اسی طرح اگر اس پر تنوین لانی ہو لیکن اس پر تنوین نہیں آئے کیونکہ وہ کیا ہے غیر منصرف ہے بس اب اتنی بات سمجھ میں آ گئی منصرف وہ ہوتا ہے کہ جس پر ہر قسم کی حرکت آ جائے ہر قسم کی حرکت آ سکے تنوین بھی آئے ہر. اس کے علاوہ تمام قسم کی حرکات اس پر آ سکیں غیر منصرف وہ ہے کہ جس پر کثرہ اور تنوین نہ آ سکے غیر منصرف وہ ہے کہ جس پر کثرہ اور تنوین نہ آ سکے اتنی بات سب کو سمجھ میں آ گئی رول نمبر پانچ رول نمبر آٹھ رول نمبر دس رول نمبر بارہ رول نمبر چھ رول نمبر پندرہ اتنے ہی لوگ میرے سمجھے ہو رہے ہیں باقی کوئی بیک پہ ہیں پہ، جی اتنی بات سمجھ میں آ گئی کیوں رول نمبر چھ رول نمبر چار رول نمبر تین بالخصوص منصرف وہ ہوتا ہے کہ جس پر ہر قسم کی حرکت آ غیر منصرف وہ ہوتا ہے کہ جس پر کثرہ تنوین نہ آئے بس دو چیزیں نہیں آئے گی کسرا اور تنوین بھی نہیں آتا اس پر لیکن جب علی فلام آ جائے تو وہ منصرف غیر منصرف, منصرف بن جاتا ہے حرکت آ سکے غیر منصرف وہ ہے کہ جس پر کیا ہے کثرا اور تنوین نہ آئے ٹھیک ہو گیا اب منصرف کو تو چھوڑے اس میں سے منصرف ایک لفظ ہے بس اس کو چھوڑ دیں آپ غیر منصرف تھی کس کو ہیں غیر منصرف کہتے کس کو ہیں غیر منصرف وہ ہوتا ہے کہ جس میں علامات ہوتی ہیں اس کی کوئی علامات ہیں کہ اس کی کیا علامت ہے ہمیں کیا سمجھ جائے گا کہ یہ لفظ جو ہے وہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لفظ غیر منصرف ہے کہ ہم اس پر کسرہ یا تنوین نہ پڑھیں ورنہ تو ہم چلتے چلے جائیں گے عربی عبارات کے اندر قرآن میں مجید کے اندر احادیث بہت ساری کتابیں ایسی ہوں گی وہاں اعراب نہیں لگے ہوں گے آپ جب نہ پڑھ جائیں گے تو کامل ہو جائیں گے آپ خود وہاں پر اعراب لگائیں گے یہاں پر ضمہ آنا ہے فتح آنا ہے کثرت سے آنا ہے ٹھیک ہے. ہے تو وہاں پر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ لفظ غیر منصرف ہے کہ ہم اس پر کثرت اور تنوین نہ پڑیں اس کچھ پہچان ہے اس کی علامات ہیں کہ آپ ان علامات کو دیکھیں گے اس کے لیے کچھ اوزان اوزان کو دیکھیں وزنوں کو دیکھیں گے کہ ہاں یہ تو غیر منصرف ہے اور غیر منصرف وہ ہوتا ہے کہ جس پر کثر و تنوین نہ تھی ہم اس پر کسر و تنوین نہیں پڑیں گے تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ غیر منصرف کی علامات کیا ہیں تو غیر منصرف کی علامات جو ہیں وہ کیا ہیں نو نو بتائیے آپ کو نو اس کے لیے اسباب کہ غیر منصرف بنے بننے کا سبب کیا ہے اس کے اسباب اسباب جمع ہے سبب کی ٹھیک ہے تو غیر منصرف بننے کا یعنی اس پر تنوین اور اس پر کسرہ نہ آنے کا سبب کیا ہے وہ اسباب جو ہیں وہ نو ہیں اب غیر منصرف بننے کے لیے صرف ایک سبب بھی کافی نہیں ہے دو سونے ضروری ہیں یا پھر ایک سبب ایسا ہو کہ جو دو کے قائم مقام ہو ٹھیک ہے اب آج کل تو ہمارے معاشرے میں جیسے آپ آپ کو کھانے پینے کو سب سے سمجھاؤں تو شاید زیادہ سمجھ میں آ جائے گا ہمارے معاشرے میں تین ٹائم کا کھانا ہوتا ہے صبح کا ناشتہ ہے دوپہر کا کھانا ہے پھر کا کھانا ہے ٹھیک ہے لنچ ڈنر ناشتہ ٹھیک ہو گیا تین چیزیں ہیں لیکن پہلے زمانے سے جو چلا آ رہا ہے اور جو ویسے بھی ہے وہ کیا ہے دو وقت کا کھانا ہے غدا اور صبح کا کھانا اور شام کا کھانا ٹھیک ہے اب مثال کے طور پر آپ کو یوں سمجھاؤں کہ ایک بندہ کہے کہ میں نے دو وقت کا کھانا کھانا ہے دو وقت میں کھانا کھا لوں تو میرا کام چل جاتا ہے اور یا پھر وہ یوں کہے کہ میں روزانہ دو وقت کا کھانا کھا لوں جی بالکل باقی حرکات بچ جاتی ہیں کیا چیز فتحہ اور ضمع تو یہ بالکل آ سکتے ہیں غیر منصرف پر جی بالکل دو وقت کئی کھانا کھاتے تھے غدا اور عشاء آپ پوری احادیث کے پوری ذخیرے میں کہیں سے یہ ثابت کر کے دے دیں کہ ناشتہ کیا ہو کسی نے غدا اور عشاء فطور کا لفظ اگرچہ اب آتا ہے فطور کا لفظ ناشتے کے لیے تو ویسے جو بڑی بڑے کے علما ہیں تو فطور کا مطلب ویسے بھی فطور ہوتا ہے فطور سمجھتے ہیں اردو میں فطور کس کے لیے استعمال ہوتا ہے شیطانی کے لیے تو کہتے ہیں یہ بھی ویسے شیطانی ہی ہے فطور غداشا صرف دو ٹائم کا کھانا تو اب ایک یہ <سلام> کہے کہ میں دن میں دو وقت کا کھاتا ہوں تو میرا کام چل جاتا ہے میری ٹھیک رہتی ہے یا تو میں دو وقت کا کھانا کھاؤں گا یا ایک وقت میں اتنا کھاؤں گا جو دو وقت کے برابر ہو جائے دو وقت کا کھانا کھاؤں گا یا ایک وقت میں اتنا کھانا کھاؤں گا جو دو وقتوں کے برابر ہو جائے تو ایسے ہی یہاں پر بھی ہے غیر منصرف اسے کہیں گے کہ جس کے اندر دو سبب پائے جاتے ہوں اسباب مناسر یعنی جو حرکت کو آنے کو منع کرنے والے اسباب ہیں ٹھیک ہے یعنی کسرہ اور تنوین کو آنے روکنے والے اسباب ہیں رہنے دینا کہاں چلے جاتے ہیں جو بات سمجھانے کے لیے کی جا رہی ہے بس چھوڑیں اس کے پیچھے پڑیں گے ٹھیک ہے تو اسباب منع صرف یعنی جو کسرہ اور تنوین کو روکنے والے اسباب ہیں وہ یا تو دو سبب پائیں گے یا ایک ایسا سبب پایا جائے گا جو کہ قائم مقام ہو دو وقت کا کھانا کھایا جائے گا یا ایک وقت کا ایسا کھانا کھایا جائے گا برابر ہو جائے ٹھیک ہے تو ایسے ہی غیر منصرف اس وقت بنے گا جب ان اسباب میں سے جو اس کو یعنی حرکت کو منع کرنے والے جو اسباب ہیں نکر کیے ہیں ان نو اسباب میں سے یا تو دو سبب پائے جائیں یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو دو کا کیا ہو قائم مقام ہو اب یہاں تک بات سمجھ جو یعنی حرکت کو روکنے والے جو اسباب ہے کسی اسم کو غیر منصرف بنانے کے لیے غیر منصرف بنانے کے اس کے جو اسباب ہیں وہ کیا ہیں نو ہیں ٹھیک ہے نو اب ان نو اسباب میں سے دو سبب پائے جائیں گے تو کوئی بھی اسم کیا ہوگا وہ غیر منصرف بن جائے گا چاہے کچھ بھی ہو تو وہ اسم جب بھی اس کے اندر ایسے دو سبب پائے جائیں گے جو آگے نو اسباب ذکر کیے جا رہے ہیں ان میں سے جب دو پائے جائیں گے تو تب بھی غیر منصرب بن جائے گا یا ایک ایسا سبب پایا جائے گا جو دو کا قائم مقام ہوگا تو تب بھی وہ اسم کیا ہو جائے گا غیر منصرب بن جائے گا اب ان میں سے جو نو اسباب ہیں جو دو نو اسباب جو سبب بن رہے ہیں اس کا اسم پر پھر دو قسمیں ہوتی ہیں عادل تحقیقی عدل تقدیری اس کو چھوڑ دیں آپ ٹھیک ہے اس بات... اسباب صرف کتنے ہیں نو ہیں اسباب منا صرف نو ہیں آپ صرف ان کو صرف الفاظ کی حد تک یاد رکھیے بس اسباب منا صرف یعنی جو غیر منصرف بنانے کا جو اسباب ہیں وہ کیا ہیں نو ہیں نمبر ایک عادل نمبر دو وصف طانیس مارف عوجما جمع مجموعہ ذیل کے دو شعروں میں بیان کر دیا گیا ہے دو شعر جو ذکر کیے ہیں ان کے اندر یہی نو اسباب ذکر کیے ہیں جو آپ کو اردو میں پہلے لکھ کر بتا دیے عدل وصف تانیس مارف عجمہ جمع ترکیب وزن فعل ٹھیک ہے ان کو بتا رہے ہیں عربی میں وَوصفٌ تو ساری چیزوں کے نام بتا دیا جمع ترکیبہ ٹھیک ہے وَن نون, زائد تو من قبلها کہ نون زائد ہو لیکن اس نون سے پہلے پہلے من قبل اس سے پہلے, پہلے عَلِف نون تان یعنی الف بھی ہو اور نون بھی ہو یعنی دونوں کیا ہوں زائد ہو نہ ہوں روفی اصلیہ نہ ہوں وہ وزن فی علزن فی الن وہاد القول تقریب اور یہ قول جو ہے تقریب کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ اندازہ ہے یا یہ کہ قریب الفاہم ہے یہ یہ والی بات یہ کے زیادہ قریب ہے یعنی آپ جب ان اسباب کو یاد کر لیں گے اس شہر کی وجہ سے آپ کو یاد دہانی میں یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی یہ کہ غیر منصرف بنانے کے لیے غیر منصرف کرنے کے لیے یہ جو اندازہ ٹھہرایا ہے یہ جو نو اسباب ذکر کیے ہیں یہ کیا ہے ایک اندازہ ہے یہ کیا ہے تقریب کا معنی بات سمجھنے کے زیادہ قریب ہے یہ والے آٹھ اسباب عادلفہ جمع ترکیب اب ان میں سب سے پہلے جو چیز ہے اس کو آپ چھوڑ دیجئے عدل کو عدل کیا ہے اس کو چھوڑ دیں کہ کسی حصے میں عدل کیسے پایا جائے گا وہ آپ کو انشاءاللہ شاء اللہ کل بک میں بتاؤں گا اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ دوسرے نمبر پہ وصف دوسرے نمبر پہ کیا ہے وصف کہ کسی بھی کوئی وصف ہو صفت جب بیان کی جاتی ہے یہ آپ لوگ ویسے بھی آپ پڑھ کے سوف صفت کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے وصف کسی چیز وصف کا پایا جانا کسی چیز کے اندر وصف کا پایا جانا کہ اس کے اندر کوئی ایسا وصف ہو کہ جس سے آپ کو بتایا تھا کہ تائے تانیس جس طرح کی ان کے آخر میں تا لگا دی جاتی ہے تو وہ کیا ہے تانیس کی علامت ہوتی ہے تانیس کی جیسے وغیرہ وغیرہ ٹھیک وغیر. ہے ایک تو وہ ہوگی لفظی اور ایک ہوتی ہے تانیس مانوی اب ایک کا نام اگر کسی کا کسی مرد کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے کہ کسی مرد کا نام عائشہ رکھا ہو یا زینب رکھا ہوا ہو یا حفصہ رکھا ہوا ہو سنا ہے آپ نے میں نے نہیں سنا خیر ٹھیک ہے تو تانیس تو یہ وہاں پر تانیس جو ہوتی ہے وہ تانیس مانوی ہوتی ہے تو تانیس لفظی اور تانیس مانوی دونوں تانیس و لفظ میں شامل ہیں معرفہ معرفہ کا مطلب جس سے اس کی پہچان ہوتی ہو اب معرفہ کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں وہ بھی آپ پڑھ لیں گے ان معرفہ نہ کیرا. کہ مارفا کیا ہوتا ہے نقرہ کیا ہوتا ہے نقرہ کو مارفہ بنانے کے کیا طریقے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں تو معرفہ یعنی نام ہو علم ہو علم بھی معرفہ کی اقسام میں سے اور بہت ساری معرفہ کی اقسام اقسام ہیں اسماعی شارہ ہے اچھا اسماعی موصول ہے وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں لیکن ان میں سے کیا ہے ایک علم بھی ہے نام ہو نہ کسی کا جیسے آپ میں کسی کا بھی کوئی عبد اللہ ٹھیک ہے عبداللہ کیا ہے معرفہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں عجمہ ہجمہ کہتے ہیں کہ عربی کے علاوہ کسی اور زبان کا لفظ ہو یعنی عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان کا لفظ ہو لیکن وہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہو یعنی ہوجمی عربی کے علاوہ جتنی بھی تمام تر زبانیں ہیں وہ کیا ہیں یعنی حجمی ہیں عرب کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں چاہے جن علاقوں میں آباد ہیں لیکن انہیں کیا کہا جاتا ہے حجم کہا جاتا ہے ٹھیک ہے انگریزی کیوں نہ ہو تو وہ کیا ہوں گے نہیں ہوں گے ٹھیک ہے حجم تو اجمی لفظ یعنی عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان کا لفظ ہو لیکن وہ استعمال ہونے لگ جائے عربی کے اندر تو وہ کیا ہوتا ہے اجمی اس کو کہتے ہیں عجمہ اگر ایسا کوئی لفظ ہو یا ایسا کوئی نام ہو جو کسی اور زبان کا نام ہو یا کسی اور زبان کا لفظ ہو لیکن وہ عربی میں استعمال ہونے لگ جائے تو وہ کیا ہو جائے گا عجمہ بن جائے گا سما جم اور جمع یعنی ایک ہوتا ہے مفرد اور ایک ہوتا ہے جمع ٹھیک ہے مفرت اور جمع اگر کوئی ایسا لفظ ہو کہ اس کے اندر وہ کیا ہو جمع ہو تو یہ بھی ایک سبب ہے کہ اگر جمع استعمال ہوا ہو تو جمع کے علاوہ اگر اس کے اندر کوئی اور سبب بھی پایا جائے گا تو وہ کیا بن جائے گا غیر منصرف بن جائے گا جمع سما ترکیب سما ترکیب ترکیب کا معنی ہوتا ہے مرکب ہونے کے مرکب ہونا کہ کوئی لفظ مرکب ہو مختلف چیزوں کے مختلف چیزوں سے جیسے بالا ابک میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہم پڑھے چکی کہ بالا بکا ایک شہر کا نام ہے جو دو چیزوں سے مرکب ہے دونوں دونوں کر مرکب کر کے ایک شہر کا نام رکھ دیا عراق کا شہر ہے. بالا بق. سمت من قبلها علیف نون... نہیں بتایا تھا میں آب... نے کہ کسی بھی اسم کے آخر میں کیا ہوں الف نون زیتان ہو یعنی الف اور نون زائد ہوں حروف اصلیہ میں سنا ہوں ٹھیک ہو گیا صحیح اچھا جی تو کہاں گیا ون نون و زائدہ تو منقبل علیف ہوف نون زائدہ تان ہوں الف نون زائد ہوں یعنی ان کے سکر نشے کو کہتے ہیں اس کا معنی اس سے آدھا ہو جاتے ہیں لیکن الف اور نون وہ دونوں کیا ہیں زائد ہیں ٹھیک ہو گیا اب اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں باقی انشاءاللہ کل ہی پڑھیں گے اس کو ذرا دیکھ لو جی تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے وائس کلیئر ہے آپ لوگوں کے لیے منصرف غیر منصرف منصرف وہ ہوتا ہے جس پر تمام حرکتیں آ سکیں غیر منصرف وہ ہے کہ جس پر کیا ہے کسرہ اور تن نہیں آ سکتی وہ کیوں نہیں آ سکتی اس کے لیے کیا ہے شرائط ہیں اس کے لیے چیزیں اب جتنے بھی یہ جو اسباب ذکر کیے ہیں نا ان کو ہم پڑھیں گے کہ کیسے کیسے کس کیس چیز میں دوسرا کیوں کثرہ اور ترمیم نہیں آئے گی تو وہ آگے مثال کے اندر پڑھیں گے آپ لوگ ذرا کتاب کی طرف منصریف غیر منصرف مجھے, آپ لوگ مجھے کا کوئی میسج نہیں مل رہا مجھے کسی کا کوئی میسج نہیں مل رہا گروپ میں جی خیر برحال اللہ کرے کہ آپ لوگوں کو آواز آتی ہو تو چلیے فصل نمبر گیارہ منصرف غیر منصرف اس میں مورب کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک منصرف نمبر دو غیر منصرف ہے منصرف جس میں اسباب منا صرف میں سے کوئی سبب نہ ہو بس کوئی سبب نہ ہو کوئی سبب نہیں ہوگا تو پھر اس پر کیا ہے تینوں حرکتیں بھی آئیں گی اور تنوین بھی آئے گی جیسے زیدن غیر منصرف وہ اسم ہے کہ جس میں اسباب منا صرف اسباب منا صرف یعنی جو اس کو مورب ہونے سے روکنے والی ہیں کیا کہتا ہوں غورب ہونے سے یعنی کثرت اور تنوین کو روکنے والی جو چیزیں ہیں ٹھیک ہے وہ کیا ہیں آ, دو سبب ہوں یا ایک, ایک اسباب مناثر میں سے دو سبب ہوں یا ایک ایسا سبب ہو جو دو سببوں کے قائم مقام ہو تو اب جب ایسا ہوگا تو پھر کیا ہوگا جس پر تنوین اور کسرہ نہ آتا ہو اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی ٹھیک ہو گیا اچھا جی تو اسباب صرف کیا ہیں نو ہیں نمبر ایک عدل نمبر دو وصف نمبر تین تانیس معرفہ اجما جمع ترکیب وزن فیل الکھنون زاہدہ تان شعر بھی ہو گیا ہر ایک کی مثال یہ ہے یہ ہے مزے کی چیز اور سمجھنے کی چیز اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا عمر عمر میں دو سبب ہیں عدل اور معرفہ معرفہ تو اس طور پر ہے کہ معرفہ کیا ہے مارفا کی جو چیزیں ہیں یعنی معرفہ بننے کی ان میں سے ایک مین اور سب سے اعلیٰ چیز جو ہے وہ کیا ہے عالم ہونا عالم تو عمر کیا ہے نام ہے عالم ہے ٹھیک ہے مارفا تو اس طور پر ہے عدل کیا ہے عدل اس طور پر ہے کہ اصل عرب کے اندر جو ہے یہ لفظ غیر منصرف استعمال ہوتا ہے ہوتا تھا تو اب بھی ہوتا ہے یعنی عرب جو ہیں اس کو غیر منصرف استعمال کرتے ہیں یعنی اس پر تنوین اور کسرہ نہیں پڑتے اگر کہہ بھی دیں کہ جا ہمارو ری تو عمرہ مرر تو بے ہمارا کہتے ہیں مرر تو بے عمارے آنا چاہیے تھا کہ اس سے پہلے با ہے کسرہ دے رہی ہے لیکن اس کے باوجود کیا پڑھتے ہیں مرر تو بےعمارہ یعنی فتحہ پڑھتے ہیں کسرہ نہیں پڑھتے اس کو کسرہ نہیں دیتے ٹھیک ہے اس کو اب کیا ہوا کہ اس کو ہم نے ایسا کیا کریں ایسا کیا وصف لائیں اس کے لیے کہ جو اس کو وہ غیر منصرف پڑھتے ہیں تو غیر منصرف کے اسباب میں سے ایک سبب تو ہو گیا معافہ دوسرا سبب لانے کے لیے یا دوسرا سبب بنانے کے لیے اس کو ہم نے معدول کیا عامر سے عمر کو عامرون سے ہم نے کیا ہے عدول اس کی اصل ہم نے یہ مان لی کہ اصل کیا ہے اس کی عام ہے تو عامرون سے عدول کر کے یہ کیا ہے عمر بن گیا ہے تو یہ وہ کیا ہے کیونکہ عرب اس کو غیر منصرف استعمال کر لہذا عمر غیر منصرف ہی رہے گا آپ عمر پر کبھی بھی کثرہ نہیں پڑھ سکتے کبھی بھی عمرن نہیں پڑھ سکتے آپ تنوین اس پر ٹھیک ہے جا عمر رو تو بے عمر مرر تو ہمارے نہیں پڑیں گے اور نہیں پڑیں گے کچھ بھی ایسا نہیں کر سکتے ٹھیک ہو گیا اچھا جی آگے ہے مساجد اب بھی غیر منصرف ہے حالانکہ دیکھ کے آپ مساجد ایسا لفظ ہے کہ اس پر آپ کثرت نہیں پڑھ سکتے مساجد بھی نہیں پڑھ سکتے کیوں نہیں پڑھ سکتے کہ یہ غیر منصرف ہے کہ وہ غیر منصرف ہے کہ اس میں اسباب منحصر میں سے دو سبب پائے جاتے کہاں پڑھا اس دن یہ اوپر منتحال جموں آپ پڑھ کے آ چکے ہیں کہ وہ جمع ہے کہ جس میں الف جمع کے بعد دو حرفوں جس میں پہلے دو حروف کو فتحہ دیا جائے تیسری جگہ پر الف ہو الف کے بعد دیکھا جائے گا دو حرفوں تو پہلے کو کسرہ دیا جائے گا اور اگر تین حرفوں تو پہلے کو کسرہ پھر دوسری کی جگہ پر دوسری کی جگہ کیا ہو جائے گی ساکن مفادی خور مساجد اس کی مثالیں تھیں ٹھیک ہے قائم مقام دو کے قائم مقام ہے, جمع ایسی ایسی ایسا ہے کہ جو دو وصف عدل عدل یہ سلاسوں کے معنی تین تین دو کے ہوتے ہیں تو اصل کیا ہے سلاست اس لیے کیا یا چار چار سے اس سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے تو تین تین تو کے معنی ہوتے ہیں تین تین اب لفظ ایک ہے لیکن معنی دو ہے تین تین اب اس کی اصل کیا ہے تو اصل کیا ہے سلاست سلاحت تین تین تو صلاح اس کے لیے آدھا تو یہ وہاں سے معدول ہو کر آیا ہے اس کی اصل کچھ اور ہے جس کے اندر دو سبب عدل اور وصف بال ابکہ میں دو سبب ہیں ترکیب اور معرفہ معرفہ تو اس لیے کہ ایک شعر کا نام ہے اور ترکیب مرکب اس لیے کہ بال اور بک دو سے کیا ہے مرکب ہے میں دو سبب ہیں معرفہ اور تانیس طلح بھی غیر کیا ہے غیر منصرف ہے اس میں بھی دو سبب ہیں معرفہ اور تانیس معرفہ اس طور پر نام ہے اور تانیس اس طور پر کیا آخر میں کیا ہے تا پڑی ہوئی ہے احمد میں دو سبب ہیں احمد بھی غیر منصرف ہے دو سبب پائے جاتے ہیں سب من صرف میں سے کون کون سے وزن پر ہے, افتحو کے وزن پر ہے جیسے مداح متکلم واحد متکلم کا جو چیزہ ہے ٹھیک ہے افتاح و اسما ہو اس کی طرح ہے یہ احمد ایک تو وزن فیل آ گیا اور دوسرا مارفا کیا احمد کیا ہے کسی کا نام بھی ہے زینب میں دو سبب ہے مارف اور تانیس ٹھیک ہے مارفا زینب نام ہے تانیس اس طور پر کا تانیس سے معنیوی ہے زینب اور عورت کا نام ہے سکران میں دو سبب ہیں علیف نون زائدہ تان اور وصف ابراہیم میں دو سبب ہیں ہجمہ اور مارف ہجمہ اس طور پر کہ ابراہیم غیر عربی لفظ اس سے لیا گیا ہے یعنی عربی لفظ نہیں ہے ابراہیم حجمی لفظ اس سے لیا گیا ہے یہ تو وہ عجمہ ہو گیا اور معرفہ اس لیے کہ یہ کیا ہے اس کا نام ہے بس کافی اتنا تو آج کا یہ ہے کا سبق منصرف اور غیر منصرف منصرف وہ ہوتا ہے کہ جس پر تمام حرکات اور تنوین آ سکے غیر منصرف وہ ہوتا ہے کہ جس میں کسرہ اور تنوین نہ آ سکے تو ایسے کون کون سے الفاظ کسرہ اور تنوین نہیں آ سکتی اسے کہتے ہیں غیر منصرف غیر منصرف کی علامات کیا ہیں اس کے لیے کہتے ہیں کہ اس کے اسباب یعنی ایسے اسباب جو کسرہ اور تنوین کو منع کرنے والے ہیں روکنے والے ہیں وہ اسباب جو ہیں وہ نو ہیں کسی بھی اسم کے اندر ان نو اسباب میں سے دو سبب پائے جائیں یا ان نو میں سے کوئی ایک سبب ایسا پایا جائے کہ جو دو کے قائم مقام ہو تو وہ اسم کیا ہو جائے گا غیر منصرف بن جائے گا اس پر قصر و تنوین نہیں آئے گی ٹھیک ہو گیا کثرت اور تنوین نہیں آئے گی وہ है بات کیا ہے وہ نو ہے وہ آپ کل یاد کر کے آئیے گا تو ان شاء اللہ آگے پڑھیں گے پھر آخر تک कल آخر تک کل کا سبق بھی پڑھیں گے کل ان شاء اللہ کا سبق ہی پڑھیں گے کل غلط طریقہ نہیں پڑھیں گے کل علم النحب کا ہی سبق ہوگا یاد رکھیے گا اور اس پہ ان مکمل کریں گے مکمل پڑھ لینے کے بعد جب ہم فصل پوری تو ضرور انشاءاللہ میں حاضر ہوں یہ کتاب یہیں تک رک جائے لیکن پڑھیں گے اس کو اس وقت تک جب تک سمجھ میں نہ آ جائے ایک لفظ بھی آگے نہیں پڑھیں گے لیکن پہلے ایک بار اس فصل کو پوری کو دیکھیں گے اس کو پڑھیں گے اس کے بعد بھی سمجھ نہیں آئے گی تو لیکن آپ کے ذمے کیا ہے آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ اس کا رٹا لگائیں اچھے طریقے سے یاد کر کے اسباب منظر کیا ہے وہ تھوڑا سا غور بھی کیجیے کیجیے کی کی کی کی گا کہ یہ چہرہ کیا ہے کتاب والا اس کو پڑھیے گا پوری فصل کو کم از کم تین سے پانچ مرتبہ پڑھیں اس کو صاف اردو لکھی ہوئی ہے کوئی اتنی مشکل نہیں ہے اس کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور سمجھ میں آئے گی ٹھیک ہے میں یاد رکھا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے عامیہ ناصر ہوں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پریشان نہیں ہونا سب سمجھ میں آ جائے گا